صورت المین پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر تیئیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سیونٹی فور ہے یہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتے ہیں انسان کی تخلیق کا ذکر قیامت کا ذکر موت کا ذکر جہنم جنت کا ذکر قرآن سچی کتاب ہے اس کا ذکر ہے توحید و رسالت کا بیان ہے اس میں چھ رکو ہیں اور ایک سو اٹھارہ آیتے ہیں اس سرح مبارکہ میں یوں سمجھیے کہ سترہ پاروں میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سرح مبارکہ میں اس کا خلاصہ دوبارہ دوہرایا گیا تاکہ ان اہم باتوں کو ہم دوہرا کر اپنے دل میں وہ باتیں راسد کرنے اور آخرت کی تیاری کی طرف راغب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ ابتدائی آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے ان میں کامیاب مومنوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب مومن بنا دے قد افلاح المنون بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے اللہ فی صلاتهم خاشعون وہ جو اپنی نمازوں میں خوشو رکھتے ہیں یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں خاشعون میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوف الٰہی کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اور جسم کانپ رہا ہوتا ہے ولین لغ مور اور کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو فضول اور بےحدہ باتوں سے ایراض کرتے ہیں بچتے ہیں انل اللغوی لغ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو اب چاہے وہ نظر ہو چاہے وہ سننا ہو چاہے وہ زبان سے کہنا ہو یعنی نیک بندے اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھتے جس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ زبان سے فضول کلام نہیں نکالتے آپ سوچیں کہ جب کامیاب مومن فضول باتوں سے بچ رہے ہیں تو حرام سے تو بچتے ہی ہوں گے لو ان باتوں کو اور ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے میں کوئی گنا نہیں ہے مگر اس کے کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لو ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے مگر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو مومن ایسے کاموں سے بچتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو جو شخص دن رات گناہوں میں پڑا رہے اور اپنے آپ کو مومن کامل سمجھے تو یقیناً وہ نادان ہے وَالَّذِينَ هُمْ عن الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ مومن کامیاب ہونے والے فضول باتوں سے فضول کاموں سے احراز کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور وہ زکاة ادا کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مُحَافِغُونَ اور وہ اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علا ازوا او ماں ملکت ایمان مگر اپنی زوجہ یا اپنی کنیزوں سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا حق حاصل کرتے ہیں ان کے حق کو ادا کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے بچنے والے ہیں صرف مومن کے لیے جو کنیز حلال ہیں یا جو بیوی بی حلال ہے اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے غیرو ملومی پر بے شک یہ لوگ اس بارے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے معنی یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد وہ ان تمام معاملات کو حاصل کرتے ہیں تو جو جائز طریقے سے حاصل کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے برائی کی جا رہی ہے جو ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے قمانب تو جو کوئی ان کے علاوہ حاصل کرنے کی کوشش کرے یعنی جائز طریقے کے علاوہ ناجائز طریقہ اختیار کرے فولا اکہم پس یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں گناگار ہیں شریعت نے نکاح کی اجازت دی ایک نکاح وہ کرے دو نکاح کر لے تین کر لے چار کر لے مگر حرام سے اپنی نگاہوں کو بچائے گندے خیالات سے اپنے ذہن و دماغ کو محفوظ رکھے آج ناشرہ اس قدر بگڑ گیا کہ ناجائز رسومات ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اس لیے ہمارے نوجوان نکاح نہیں کرتے کہ دھوم دھام سے شادی کی جائے گی لیکن حرام اور ناجائز وہ کاموں میں ملوث ہیں بدنگاہی کرتے ہیں تو جو حرام ہے اس سے بچا جائے شریعت نے جو جائز کام جس کی اجازت دی ہے اس کے کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے اسی طرح کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو جائز ہیں اگر کوئی جائز کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتا ہے اور زیادہ استعمال کرتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے تو اگر وہ جائز حد میں رہ کر یہ کھانا پینا یہ معاملہ کرتا ہے اسے کوئی ملامت نہیں ہے سب سے اہم چیز ہے حرام سے بچا جائے آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں اچھا کھا سکتے ہیں اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں مگر سب سے اہم چیز ہے ہم اہمیت اس چیز کو دیں کہ حرام سے بچیں ہمارے یہاں پر بعض ایسے بھی نادان لوگ ہیں کہ اچھا لباس پہننے کو برا سمجھتے ہیں اچھی رہائش اختیار کرنے کو برا سمجھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہے تو سب سے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے گناہوں سے بچنا ہے جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو جائز چیزیں ہیں وہ حاصل کرے اس میں کوئی حرج نہیں اور جائز طریقے اختیار کرنے میں کسی کی ملامت کرنے کا بھی کوئی افسوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے ودین اماناتیم اور وہ لوگ کامیاب مومن ہیں جو اپنی امانتوں و احدین راعون اپنے عہد کی وہ پابندی کرتے ہیں جو امانتیں ادا کرتے ہیں امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کے پابند ہیں وہ بھی کامیاب مومن ہیں هم علی صلواتہم یحافظون اور وہ کامیاب مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کامیاب مومنین کی صفات میں شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے نماز سب سے اہمیت کی حامل ہے اگر ہم صحیح معنوں میں درست نمازیں ادا کریں اور خوش و خدو کے ساتھ نماز کو وقت دیں نماز جلدی جلدی ادا نہ کریں بلکہ سکون سے اطمینان سے ادا کریں تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے بے شمار برائیاں دور ہو جائیں گی یہی وارث ہیں کس کے وارث ہیں اللہ یریس الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارث ہے ہم فی خالدون اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی انصفات کا حامل بنا دے اور ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے انسان مِن مِن <تِين> بے شک ہم نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا سلالہ منتخب چنی ہوئی ثم نطفتن. پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا فی قرار مکیل ایک مضبوط کی جگہ یعنی ماں کے رحم میں پھر خلقنا ہم نے نطفے کو الاقا بنا دیا یعنی پانی کی بے وقت بوند کو ایک قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا کا جما ہوا خون جو ماں کے پیٹ میں چالیس دن کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے فخلق نل پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوش بنا دیا گوش کا لوتھڑا فخلق نل مدغ پھر ہم نے گوش کے لوتڑے کو ہڈیاں بنا دیا <لَحْمًا> پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوش پہنا دیا خَلقًا <آخر> پھر ہم نے اسے دوسرے انداز میں پیدا فرمایا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچا اس پر گوش چڑھ گیا اس کی شکل بن گئی اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی اب وہ دنیا کے اندر آیا وہ بچہ جو سوچنے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے جس کے اندر عقل و شعور دیا گیا کچھ نہیں جانتا مگر اللہ تعالی نے آنکھیں دی کان دیے جس سے دیکھ کر اور سن کر وہ بہت ساری چیزیں سیکھ گیا فتح بار احسن الخالقی بس بہت برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے پھر تم دنیا میں رہے سم ان کم بادی پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جاؤ گے یوم پھر بے شک قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے تو دنیا کے اندر آئے ایک دن سب کو مرنا ہے جس رب نے اس قدر نعمتیں دیں بندے کو چاہیے کہ اسی رب کی فرما برداری کرے اور ایسی زندگی گزارے کہ موت اس کے لیے توحفہ بن جائے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے یعنی سات آسمان بنائے کنہ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا اور وہ اس وقت کس حالت میں ہے وہ قدر اور ہم نے آسمان سے پانی کی مخصوص مقدار کو نازل کیا بقدر ایک مخصوص اندازے اور ایک مخصوص مقدار پر پانی نازل کیا تو ہم دیکھیں کہ بارش کے موسم میں بارش برستی ہے پھر رک جاتی ہے پھر برستی ہے پھر رک جاتی ہے اس طرح ایک مہینے ڈیڑھ مہینے تک بارش برستی ہے جو بارش ڈیڑھ مہینے میں برسی ہے اگر وہ ساری ایک دن آ جائے تو سیلاب آ جائے ایک مخصوص اندازے پر اور ایک مخصوص مقدار سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا ہے دو تین گھنٹے مسلسل آتی ہے پھر رک جاتی ہے چار پانچ گھنٹے مسلسل آتی ہے پھر رک جاتی ہے یک دم ڈیڑھ مہینے کی بارش ایک ہی دن نازل ہو جائے تو پھر طوفان آئے یا سیلاب آئے یہ ہماری زندگی کئی دنوں تک معطل ہو جائے پھر یہ ڈیڑھ مہینے کی بات ہم کر رہے ہیں اگر دس سال یا پندرہ سال کی بارش ایک ساتھ ایک ہی دن میں نازل ہو جائے تو سب ہلاک ہو جائیں فن نہ ہو فل پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا یہ پانی زمین اسے جذب کر لیتی ہے اور یہ پانی زمین میں موجود رہتا ہے ہم کنویں کے ذریعے بورنگ کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلسل بارشیں نہ ہوں کئی سالوں تک تو پھر کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ کنویں میں پانی جو آتا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے اب بارش تو چوبیس گھنٹے تو آتی نہیں ہے بارش آئی اور بارش اس کے بعد ختم ہو گئی اب جو زمین کے اندر پانی اسٹور ہے یا زمین کے اوپر پانی ہے جو نہر کی صورت میں ہے دریا کی صورت میں ہے یا تالاب کی صورت میں ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ انہی بِهِ برون اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہے ہم چاہیں تو ایسی گرمی پڑے کہ زمین کا پانی بھی خشک ہو جائے اور زمین کے اوپر جو دریا ہے وہ بھی خشک ہو جائے کیا تم اس نعمت پر شکر نہیں کرتے فن لکم بھی جناتم میں نقیلی و آنا پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے خجور اور انگور کا ذکر کیوں ہے ہم اس سے پہلے سن چکے کہ اس زمانے میں سب سے آسان طریقہ پھل اسٹور کرنے کے لیے کھجور اور انگور میں سب سے آسان طریقہ تھا یہ کھجور اور انگور کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتے تھے تو فرمائے کھجور اور انگور کے باغات ہم نے پیدا کیے پانی کو ذرا چک کر دیکھو اس میں نہ کھجور کا ذائقہ ہے نہ انگور کا ذائقہ ہے زمین کی مٹی کو اٹھا کر چک کر دیکھو اس میں بھی وہ مٹھاس نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے جس پھل میں جیسی مٹھاس کو پیدا کرنا چاہا پیدا فرما دیا لکم فی ہا پوا ہو تمہارے لیے اس زمین میں اور بھی کئی پھل ہیں وہ مینہا اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تم کھاتے ہو جڑی بوٹیاں ہیں اناج ہے پھل ہے کھیتی ہے اس کے علاوہ ان پھلوں سے کھیتوں سے جو مویشی پروان چڑھتے ہیں ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو ان کے دودھ کو پیتے ہو پھر ان مویشیوں سے جو چمڑا حاصل ہوتا ہے اس سے کئی چمڑے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کی ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں اس کے دودھ سے کتنی اور کھانے کی چیزیں بنتی ہیں وہ شجر رتن تاخر توری سین اور وہ درخت ہم نے پیدا کیا جو تور سئینا سے نکلتا ہے یعنی زیتون کا درخت جس کا اصل جو مرکز ہے وہ تور سئینا ہے اور اب یہ مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے زیتون کا درخت وہ درخت ہے جس کی عمر تقریبا ایک ہزار سال کی ہوتی ہے یہ درخت کا پھل اس کا تیل ہر لحاظ سے یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے بلکہ اب تو سائنسدان اس پر ریسرچ کر چکے اور وہ کہتے ہیں جو زیتون کا تیل کھانے میں اور دیگر چیزوں میں استعمال کرنے کے عادی ہوں گے ان پر بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا اور وہ بے شمار بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے زیتون کا تیل استعمال کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ و؛أ اور کئی انبیاء کی سنت مبارکہ ہے اس کے استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے عرب لوگ اس طرح اس تیل کو استعمال کرتے ہیں کہ عربوں میں ایک چیز بڑی پیاری ہے کہ وہ ہر چیز کو ابلا ہوا پکاتے ہیں یعنی اگر چاول ہے یا گوشت ہے تو اس کو ابال لیتے ہیں اس میں تیل استعمال نہیں کرتے پھر جب وہ ابلی ہوئی چیز کو جب وہ کھاتے ہیں تو اوپر سے زیتون کا تیل ملاتے جاتے ہیں اور اسے کھاتے جاتے ہیں زیتون کا تیل یہ دل کے امراض کو دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے امراض کو پیدا وہ نہیں کرتا مگر چونکہ یہ تیل بہت گرم ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہو جسے جس دن کے اندر ایک یا دو چمچ استعمال کی جائیں کہ سائنس دانوں نے یہ تحقیق کی تھی کہ جو دن میں دو چمچ یا چار چمچ زیتون کا تیل استعمال کرنے کا عادی ہوگا وہ کینسر سے محفوظ رہے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت سمجھ کر اس تیل کو ضرور استعمال کریں زیتون پھل کی صورت میں بھی آتا ہے مگر چونکہ ہماری عادت نہیں ہے اس لیے ابتدا میں اس کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے آدھی چمچ یا آدھی چمچ سے بھی کم پورے دن میں استعمال کریں اور ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جو کھانا پکاتے ہیں کاش ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہم کھانوں میں مرچیاں اور تیل اور گھی کا استعمال کم کریں عرب لوگ اور دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ مرچیاں اور تیل اور گھی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں یہ پاکستانیوں کی عادت بہت زیادہ ہے اس میں صحت کے لیے انتہائی نقصان ہے تھوڑا بہت استعمال ہونا چاہیے اگر ابلا ہوا کھائیں اور اوپر سے زیتون کا تیل استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار امراض سے شفا بھی ملے گی اور انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ہمیں نصیب ہوگا تم تیل کو اگاتا ہے تیل کو یعنی زیتون کا جو پھل ہے اس میں ایسی صلاحیت ہے اس کو نچوڑا جائے تو اس سے تیل نکلتا ہے وہ سی اور کھانے والوں کے لیے یہ سالن کو بھی اگاتا ہے یعنی زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی روٹی اور زیتون کے تیل سے بھی عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اسے کھاتے تھے وہ ان لکم فل انام <لَعِبْرًا> بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے تو غور کرو تو قدرت کی نشانی فی میہا ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں گوشت خون گوبر ان تین چیزوں کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہڈیاں ہیں گوبر ہے گوشت ہے خون ہے مگر رب العالمین کی قدرت انہی چیزوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جانور ہمیں دودھ عطا فرماتا ہے اور وہ دودھ کیسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ صحت ہے اور انسانی زندگی کی بقا ہے دودھ کے بارے میں اس بات کو سمجھئے گا کہ فی زمانہ جو ہمارے لیے دودھ میں مضر اثرات ہیں دودھ پینے سے بسا موشن ہو جاتے ہیں بسا اوقات اور امراض ہو جاتے ہیں اس کی وجہ مصنوعی طریقہ ہے کہ آج ہر چیز میں مصنوعی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو بھینسوں کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں اور جس چیز میں آپ مصنوعی طریقہ اختیار کریں گے اس کے مضر اثرات ضرور ہوں گے تو ایسی بھینسیں یا ایسی گائے یا ایسی بکریاں جو جنگلات میں چرتی ہیں اور جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں ان کا دودھ بہت سارے امراض کو دور کرنے والا ہے والی منافیو کثیرا اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اور بھی منافع ہیں وہ منہا اور جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو وہ اور ان جانوروں پر وائل الفل کی اور کشتیوں پر توحف تم سوار کیے جاتے ہو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر تم شکر ادا کرو نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بڑی محبت فرماتے اور آپ فرماتے ہیں جب دودھ پیش کیا جائے تو اسے منع مت کرو اور اس پر آقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ بھی مذکور ہے آپ اکثر اوقات یعنی صرف دودھ پی لیتے اور اسے ہی کھانا قرار دیتے یعنی کھانے کا وقت ہے تو روٹی اور چاول وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے بسا اوقات عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف دودھ پی لیتے اور کوئی چیز نہ کھاتے دودھ پینے کا طریقہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذکور ہے وہ اس طرح بھی ہے جیسے عام طور پر ہم دودھ پیتے ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ آپ دودھ میں پانی ملا کر اسے پیتے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر پیتے ہیں لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس طرح ملا کر پینا یہ سنت مبارکہ ہے دودھ میں شہد ملا کر اگر پیا جائے تو اس پر زیادہ ثواب ہے اور زیادہ برکتیں ہیں ان شاء اللہ آگے شاد فرمایا